وقلطن فنار فاؤد بلان غذیم بسم اللہ محتنم شامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سور عالِ عمران کی ایک ایسے کلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العنمین نے ہمیں دو چیزوں کو جتنی جلدی ہو سکتی ہو اتنی تی جلدی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایک یہ ہے کہ وہ سارے مغفرت اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف ذرا جلدی غور کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے میں تاخیر نہ کرو جتنی تیزی سے کام کر سکتے ہو اپنے آپ کو رب کی مغفرت اور بخش کا مستحق بنا لو نمبر دو اللہ رب العالمین حکم فرمایا و جن تر بسماوات اور اس جنت کو حاصل کرنے میں بھی جلدی کر لو جس جنت کی لمبائی چوڑائی آسمو آنوں اور زمینوں کے برابر ہوگی اور یہ جنت جو ہے وہ صرف ایک قسم کے لوگ ہیں حقیقت میں جن کے لیے تیار کی گئی ہے وہ ہیں عیدت علی متقین یہ عالیشان جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو متقین میں شامل کرے جہاں العالمین نے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور نبی علیہسلاۃسلام نے احادیث میں ہر مسلمان کے اوپر دو قسم کے حقوق یا دو قسم کی نیکیاں مقرر کی ہیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے رب کی مفرت اور بخشش کے لیے دو قسم کے اعمال دو قسم کی نیکیاں ہمیں مشروع کرا دی گئی ہیں نمبر ایک پہلی چیز تو یہ ہے پہلے, پہلی قسمیں کہ ان کا تعلق اللہ تعالی کی ذات سے جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے یہ روزے نماز حج زکوٰۃ یہ بہت ساری جو نیکیاں ہیں یہ سب حقوق اللہ کے متعلق ہیں یہ سب عرب کے احکام ہیں ان کی پابندی سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے نبی علیہ سلاط اسلام نے حدیث قدسی میں شاع فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سب سے زیادہ بندہ اپنے جس عمل کے ذریعے میرا قرب اور میرا تقرب حاصل کر پاتا ہے وہ وہ فرائض کی ادائیگی ہے جو ہم نے اس پر فرض قرار دیا ہے فرائض کی ادائیگی یہ اللہ تعالی کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور دوسری نیکیاں وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے حقوق العباد میں حقوق العباد کے ساتھ احسان کرنا بھلائی کرنا ان کے دکھ درد میں کام آنا ان کی پریشانیوں میں حصہ بٹانا ہر وقت ان خیال رکھنا یہ دوسری قسم کی نیکیاں ہیں جو اللہ تعالی کے تقرب کا ذریعہ بنتی ہیں مغفرت اور بخش اور حصول جنت کا سبب ہوتی ہیں نبی علیہ سلاۃ اسلام نے ساتھ روایا قبرانی وغیرہ کی روایت غیر اناس الناس لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہوا کرتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے حضرت عبد اللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تاران کے حدیث جس میں نبی علیہ سلاۃ اسلام نے بارہ نیک اعمال بیان کیے جو اللہ تعالی کے احبالآباد ہیں ان میں سب سے پہلا عمل جو نبی علیہ شراک شام سے پوچھا گیا سب سے بہترین انسان احبالعمال سب سے بہترین اعمال کیا ہیں تو اس موقع پر آپ نے ارشاد روایا احب الناس اللہ ان للناس اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالی سب سے زیادہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے ان للناس جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں لوگوں کے کام آنا لوگوں کے دکھ درد میں کامانا انسانیت کی ہمدردی جتانا اس سب سے بہترین عمل قرار دیا گیا ہے اسی لئے نبی علیہ السلام نے متفاہ کرے حدیث میں ارشاد رمایا المسلم و اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من قال کا ما کان العبد فی حاجتی اکیه کان اللہ فی حاجتی ما کان فی حاجتی او کما قال علیہ السلام آپ نے شاپ السلم وقل مسلم سارے مسلمان آپس میں لا مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر کبھی ظلم نہ کرے ولاسلم ہو اور غیروں اور ظالموں کے ہاتھوں میں اپنے بھائی کو بے یار مددگار چھوڑ نہ دے اور ایک روایت میں ولا یخر اس کو لاوارس نہ چھوڑ دے مسلمان قرض میں پریشان بیماریوں میں پریشان مظالموں کے ہاتھوں میں ظلم ہے، ہوا ہے مسلمان اپنے ایسے کچھ مسلمان بھائی کو لاوارث نہیں چھوڑ دیتے بلکہ اس کو آزاد کرانے کی فکر اور ان کے دیکھ بھال ان کی ہمدردی ان کی مدد کی فکر کیا کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی وہ طویل حدیث جس کو حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاب صاحب نے نہ فس مسلم پوربت پوربی دنیا نہ فصل ہو قربہ من قرب يوم القيامه ومن ستر عل او, او من يستر عل حسن يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في اعن العبد ما كان العبد في اعن اخيه او كما قال له استراسام اپ نے بہترین قسم کے چار اعمال بیان کیے جن کا سب ہے چاروں کا تعلق حقوق الحباد اور انسانیت سے ہے ہمدردی حمد سے ہے الفت محبت سے ہے دکھ درد میں کام آنے سے ہے آپ نے ساتھ من نہ دنیا نہ فسل ہو من قرب اومر قیاما جو مسلمان ہمارے کسی جو مسلمان جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو آسان بنا دے کسی پریشانی میں ہے کسی مشکلات میں ہے وہ پوری مشکلات ٹال تو نہیں سکتا لیکن کچھ آسان بنا دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے مانا نہ قربتا ہو قرب ربیوم قیامہ تو قیامت کی سب سے بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بنا دیں گے یہ اللہ رب العالمین نے اس قدر اجر و ثواب رکھا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ومن فرجا فر مسلم پوربتمن قرب دنیا رجا ہُوا ہو قربتم من قرب یوں مل اور اگر کوئی مرد مومن میں ہمت والا کھڑا ہو گیا اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو آسان کرنے کے بجائے پوری پریشانی ہی ختم کر دی ایسا تعاون کیا ایسی حمد مدد کیا کہ اس کی ساری پریشانی دور ہو گئی تو نبی علیہ ہیں اللہ ہر رجا ہُوا ہو انہو قربتم من قرب یوں مل تو اللہ تارا قیامت کی ساری پریشانیا سے اس کے بچا لیں گے اور ساری پریشانیاں اس سے دور کر دیں گے نمبر تین جو کسی تنگ دست کی کے لیے آسانی پیدا کر دی ایک انسان نے آپ سے کچھ قرضہ لیا اس کا آپ کے کچھ حکومت اس پر پڑتے ہیں لیکن وہ کسی تنگی میں ادا کر نہیں پا رہا ہے نبی رہے سراط سامنے ساتھ رما اگر کسی نے تنگ دست کے ساتھ آسانی کر دی ذرا سہولت کا معاملہ کر دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اللہ تو دنیا اور آکرت کے سارے مشکلات اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں ایک مسلمان صرف دنیا کے دنیا میں پھنسے ہوئے ایک مسلمان کی تنگ دستی میں کام آ گیا اور اس کی تنگ دستی کو آسان بنانے کی کوشش کیا اس کے بدلے اللہ دنیا اور آخر دونوں جہاں کی پریشانیاں اس کی ختم کر دیتا ہے نمبر پانچ نبی علیہ سراف نمبر چار نبی علیہ سرا سامنے ساتھ رمایا ومن ساتارہ مسلمن ومن ساتارہ مسلم دنیا ساتارہ اللہ پھر دنیا آپ نے ساتھ جس مسلمان نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیا اے کو چھپا دیا بدرمی سے بچایا اسے معلوم ہوا کہ ہاں اس نے اس میں یہ عیب ہے اس عیب کو اچھالنے کے بجائے اگر اس نے عیب پر پردہ ڈال دیا دنیا میں دنیا کی رسوائی سے اس کو بچایا اور چھپا دیا تو اس کے بدلے سطر پھر دنیا سطر اللہ دنیا وال آخرہ, تو اس کے بدلے اللہ تعالی اس کے عیوب پر دنیا میں بھی پردہ ڈال دے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالی اس کے کو چھپا دیں گے کبھی اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیتے نمبر پانچ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مجبور رہتا ہے ایک انسان تھوڑا سکالا اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں مجبور ہو گیا اللہ اس کے کام بنانے میں مجبور ہو جاتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی انسانیت کی اور ہمدردی کی اور ایک دوسرے کے کام آنے اور ایک دوسرے کے مشکلات کے ہاتھ بٹانے یا پریشانی دور کرنے کا یہ بڑا عجر و سوال اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اسی طرح اسی لیے ہمیشہ سے انبیاء کا سورہ کا اور نیک لوگوں کا ہمیشہ دین داروں کا یہ طریقہ رہا ہے اپنے بھائیوں کی مشکلات اور پریشانی میں کام آنا دنیا میں کہیں بھی مسلمان پریشان ہو ان کی پریشانی دنیا میں کہیں بھی مسلمان مصیبت میں ہوں ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ تمام انبیاء کا صحابہ کا صالحین کا اور دینداروں کا یہ طریقہ ہوتا تھا اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بھی اپنے بھائیوں کے دکھ درد پریشانی اور انسانیت ہمدردی ہم کرنے والا بنائے اکورادا الحمد للہ وقفا وسلام اما بعد نبی علیہ سرات اسلام نے اے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اسی لیے بہت سارے مقامات پر اے لوگوں کو اللہ آ, اللہ کی رضا کے لیے غریب مسکین بہتاجوں پر خرچ کرنے کی بڑی تلقین کی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے نبی علیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرماتے ہیں من آ, آ, اللہ کے رسول نے فرمایا من الفقان فقت جس نے کسی مسلمان پر کسی انسان پر کسی پریشان حال پر جس نے اپنا مال خرچ کیا اپنا رزق حلال نکالا اور اس کے مصیبت میں کام آیا اس کی پریشانی کو دور کیا تو اس کے ایک نفتے کے بدلے اوتہ بدلहू سبعہ اطفین اللہ تعالی 700 گنا اس کو اجر و ثواب دیا کرتے ہیں نبی علیہ اللہ رب العالمین نے قران پاک میں ارشاد فرمایا وا و ا تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله وخيرا و ع اگر اے لوگو جو کچھ تم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو قیامت کے دن اللہ تعالی کے پاس اس کا بہت بڑا اضر تم پاؤ گے ہم میں سے ہر انسان کو ذرا غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم آج تک اپنے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے لیے کتنا کرتے ہیں ہم غیروں کے کتنے کام آتے ہیں ہم دوسروں کی مشکلات کا کتنا خیال رکھتے ہیں عید آ چکی ہے عید کریم ہے پتہ نہیں عید کی تیاری میں چوبیس گھنٹے اپنے بال بچوں کے عید کی تیاری مشغول ہوگی ایک منٹ کہیں آنے جانے کا ٹائم نہیں ہے جتنی فکر کتنا احساس اور نہ اس کا ہر وقت ٹینشن رہتا ہے ہم یہ بھی ذرا سوچیں پتا نہیں ہمارے رشتے دار رشتے داروں میں ہمارے پاس پڑوس میں ہماری مسلمان قوم کے اندر کتنے پریشان اور لوگ ہوں گے جن کے ہاں عید پر بچوں کے کپڑے بھی نصیب نہیں ہم ایسے لوگوں کی کتنی فکر کرتے ہیں پورے مہینے بھر ہم نے اپنی تو فکر کیا ہم نے گریبوں کا کتنا وہ خیال رکھا اس پر اللہ تعالیٰ غور کرنے کی اللہ رب العالم آتے ہیں جو کچھ تم نے تقدیم کیا ہے جو کچھ تم نے بھیجا ہے قیامت کے دن اس کا اللہ تعالیٰ کے ادھیک بہت بڑا تم پاؤ گے ہر انسان کو چاہیے بہت فکر کریں سوچیں ہم نے آج تک غیروں کے لیے غیروں کے ہمدردی میں غیروں کی مشکلات دور کرنے کے لیے غیروں کے پریشانی میں کام آنے کے لیے ہم نے کتنی فکر کی ہے اور کتنا ہم ان کے کام آیا کرتے ہیں رب العالمین نے ایمان والوں کی خوبی بیان کی ہے الذین دین سے پونرا ول تاغمین الغ وسینا میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ دین سے کو نام دل بنارے العالمین نے نیرساتھ نمایا ہم نے جن کو مال دیا ہے وہ اپنے مال کو ہر وقت اللہ تعالی کے راہ میں رات بھر رات میں دن میں صبح پوشیدہ ظاہر ہر اعتماد دیے ہوئے مال کو ہماری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ نے فرما یہی وہ لوگ ہیں فراہم اجر ہوں اندر ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اجر بھی بہت بڑا ہے اللہ رب العالمی نے شاستر میں جنور نہ موت کے وقت نہ ان کو دنیا چوٹنے کا دم ہوگا نہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کوئی خوف اور ڈر ہوگا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو موت کے مست جب ساری دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے اسے کوئی خوف اور ڈر نہ ہو یہ اسی انسان کو نصیب ہوتا ہے جو اپنا مار اللہ تعالیٰ کے راہ میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں سر روہ باللیل والنہار سر روہ را علانیہ رات کو بھی دن میں بھی مزاہر دیتوں پر بھی موشیدہ طور پر اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے خرچ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک صالح بنائے اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے گہروں کے کام آنے والا بنائے الحمدللہ اسی لیے لال ہمیشہ ہمارے بڑے ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے ذمہ داروں نے ہمیشہ صرف اپنی نہیں پوری دنیا کی فکر کیا ہے آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں یہ خلیجی ممالک کے ہمارے حکام اور ہمارے عمرہ ہماری نگاہ صرف ان کے نقائش پر ہوتی ہے کبھی خوبیوں پر نہیں ہوتی ذرا آپ اندازہ لگائیں ہماری حکومتیں ہمارے ذمہ دار کتنا دنیا کے لوگوں کا خیال کر رہے ہیں آج الحمدللہ للہ ادھر سو مبلک سعودیہ کوئٹ یہ عمارات یہ سارے لوگوں نے جو اللہ تارہ کی راہ میں خرچ کرنے اور ہمت مسلم اور انسانیت پر اپنے مال و دولت کو جو خرچ کیا ہے اس کا, کا دنیا کے اندر کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا جا سکتا اے اے اب سعودیہ حکومت تو کر ہی رہی تھی ابھی آپ حضرات جانتے ہیں شیخ زائد رحمت اللہ علیہ نے جو سلسلہ پوری دنیا میں ایک جگہ نہیں پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ جو قائم کیا تھا مساجد بنانا مدارس بنانا مکانات بنا بنا کے غریبوں کو دینا اور بڑے بڑے مراکز و سینٹر قائم کرنا پوری دنیا کے اندر جنہوں نے قائم کیا تھا آج الحمدللہ للہ دولت نے ریکارڈ توڑ دیا پوری دنیا کا سب سے زیادہ گیروں کے کام آنے والا اور گیروں پر اپنا مال خرچ کرنے والا جو ہے وہ عمارات بن چکا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور تو کھینچ دے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی عبرت و نصیحت حاصل کریں اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے والے بنے دینے والے بنے دنیا کے کام آنے والے بنیں صرف اپنے لیے ہم نہ زندہ رہیں اپنے لیے بھی رہیں اور غیروں کے لیے بھی ہم زندہ رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کو امر و امان کا گہوارا بنا دے العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ہر ایک میں امن و امان صرف فرما پلاؤ اور آفتوں سے بچا لے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مزلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما اللہ رب العالمین ان کے دشمنوں کے مقابلے میں آپ ان کی مدد فرمائے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام کو صحت اور آپیت نشری فرما ہر بلا سے محبوب رکھے ہر آنے والے مشکلات سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے اور جس شہر میں رہتے ہیں سارکا وہاں کے حاضر شیخ سلطان حفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچائے اور ہر آنے والے مشکلات اللہ تعالی اور کے اوپر آسان کر دے ان سے وہی کام لے جس میں امت کی فلاح اور صلاح ہو الہ کے ہاتھوں کو ہر ایسے کام سے بکل لے جس میں امت کا نقصان ملت کا خسارہ قوم اور وطن کی کا نقصان ہو الہ ان کو اپنے اچھے کاموں میں استعمال فرما اللہ لا الہ الا الہ ہمارے جتنے بیمار ہیں سب کو شما طاف اللہ فرما جو پریشان حال ہیں ہر ایک کی پریشانی کو دور کر دے جتنی مشکلات ہم ہیں ساری مشکلات کو آسان کر دے مسلمانوں کی جان مسلمانوں کی مال مسلمانوں کی عزت اللہ تعالی محفوظ کر دے الم فرمنی ول امینا والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحم اللہ اناہ قربا و عن شاہ و کردرلاحرک ود الب لکم الله کرا اکبر